بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو السلام علیکم کا یہی مطلب ہے اور سلامتی انہیں پر ہوتی ہے جو دوسروں کی سلامتی کا خیال رکھتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ کوریج پر گفتگو ہی کریں گے اس سے پہلے بھی لیکچرز میں میں نے آپ کو پارلیمنٹ کوریج کے لیے جو اصطلاحات ایوان کے اندر بولی جاتی ہیں میڈیے کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے یا ممبران پارلیمنٹ ایک دوسرے سے جب ایوان کی کارروائی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو جن ٹرمس یا اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں ان کا ہی آج اس لیکچر میں میں ذکر کروں گا جو باقی مانا ہیں جو پچھلے لیکچر سے رہ گئی تھی اس کے بعد میں آپ کو ان ٹرمز اور ایوان کی کارروائی کے حوالے سے کچھ ایسے فارمولے بتاؤں گا جس کی بنیاد پر آپ آسانی سے روٹین کی خبریں بنا سکیں گے لیکن ایکسکلوسو خبریں اور بریکنگ نیوز اور نیوز اپ ڈیٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بہرحال اسمبلی کی کارروائی کو پوری توجہ سے سننا ہوگا تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان اس طلاحات سے یا ٹرمز سے جو اس سے پہلے لیکچر میں رہ گئی تھیں تو پہلے لیکچر میں جو اس سے پہلے تھا میں نے آپ کو فیلبسٹرنگ کے حوالے سے ایک مثال بھی دی تھی اور کچھ لیکچر کے دوران میں نے خود بھی پرفارم کر کے بتایا تھا کہ فیلی بیسٹرنگ کیا ہوتی ہے کس طرح غیر ضروری گفتگو کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج میں اس لیکچر کا آغاز جیری مینڈرنگ سے کر رہا ہوں جیری مینڈرنگ کیا ہے جیری مینڈرنگ کا مطلب ہے اپنی پسند کی ہلکا بندی کرنا یہ جمہوری نظام انتخابی عمل اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں وہ ہلکا جہاں سے کوئی ایم این اے ایم پی اے الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کی ہلکا بندی کو کہتے ہیں اور جیری مینڈرنگ کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ممبر کی مرضی کے مطابق جیری مینڈرنگ ہو جائے تو اس کو اپنی ووٹ حاصل کرنا کافی سہل اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حامیوں کے علاقے کو اگرچہ وہ دیہات ہے تو ان دیہات کو اور اگر شہر ہے تو شہر کے ان وارڈس کو ان کاؤنسلرس کو اپنے ہلکے میں داخل کر لے جو اس کی الیکشن کمپین میں معاون ہوں اور اس کے ہمدرد زیادہ ہوں تو جو امیدوار جیری مینڈرنگ کے وقت ایکٹو رہتا ہے الیکشن کمیشن پر ایسے تعلقات انڈائریکٹ انفلوئنس یوز کر لیتا ہے یا جو سرکاری ملازمین ہلکا بندی میں انوالو ہوتے ہیں اگر وہ ان سے ایسا تعلق پیدا کر لے تو ذرا سی لائن کھینچنے سے نقشے پر کئی ہزار ووٹوں کو اس حلقے سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے حلقے کے ووٹوں کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور جیری مینڈرنگ کے اس عمل کے خلاف دوسرے امیدوار جس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپیل کرتے ہیں اور اس اپیل کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے تو قومی اسمبلی کی کارروائی کے دوران اگر کوئی ممبر تقریر کرتے ہوئے لفظ جیری مینڈرنگ استعمال کرے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے علاقے کی حلقہ بندی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے اسی طرح اسمبلی کی کارروائی کے دوران وائٹ پیپر اور گرین پیپر کا ذکر آتا ہے گرین پیپر ایک علامت ہوتی ہے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے حکومت کی طرف سے جو پیپر کارروائی کے لیے یا کوئی دستاویزات اسمبلی میں پیش کی جائیں ان کو گرین پیپر کہتے ہیں اور وائٹ پیپر جس کو اردو میں کرتاسے ایبیس بھی کہا جاتا ہے کرتاسے ایبیس جو ہے وہ وائٹ پیپر کہلاتا ہے اور وائٹ پیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کارکردگی کی رپورٹ اور عام طور پر اس رپورٹ میں پوزیٹو پروگرس کم بتائی جاتی ہے وہ چیزیں اجاگر کی جاتی ہیں یا اچھالی جاتی ہیں جو کسی کے خلاف استعمال کی جائیں آپ کو اگر یاد ہو تو جب حکومتیں بدلتی ہیں تو آنے والی حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم پچھلی حکومت کی کارکردگی کا وائٹ پیپر جاری کریں گے یعنی ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیسی کارکردگی کی اس میں کیا خلا تھی کیا سکم تھے تو وائٹ پیپر ان اے وے انڈائریکٹلی کسی دوسرے کے حوالے سے ایک چارج شیٹ بھی شمار کی جا سکتی ہے چارج شیٹ میں باقاعدہ الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن وائٹ پیپر میں اس شخص یا اس حکومت کی کارکردگی کو اس انداز میں تنقیدی انداز میں پیش کیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ اس میں کیا خامیاں تھی تو وائٹ پیپر اور گرین پیپر کا ذکر جب بھی اسمبلی میں آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرمینالوجی ایک اور استعمال کی جاتی ہے پارلیمنٹری امیونٹی پارلیمانی امیونٹی کیا ہے پارلیمانی امیونٹی کہتے ہیں پارلیمنٹ کا تحفظ کہ پارلیمنٹ کی حدود کے اندر ایوان کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ چاہے کسی کے خلاف ہو کتنی ہی بڑی تنقید ہو کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر دیا جائے جو شخص پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے تو اس کے حوالے سے اس کو امیونٹی حاصل ہے کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی ممبر کوئی ریمارکس دے دے کوئی بات کر دے چاہے حکومت پر ہو یا اپوزیشن پر ہو یا کسی باہر کے فرد پر ہو تو اس کو پارلیمانی امیونٹی حاصل ہوتی ہے اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایوان کے اندر کارروائی کی گئی ہے لیکن سپیکر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ایکسپنچ کر دیتا ہے کہ یہ غیر پارلیمانی لفظ استعمال ہوا ہے لیکن باہر کے کسی شخص کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ممبر کے خلاف کوئی کیس دائر کر سکے تو اسی قسم کی چیزوں کو پارلیمانی امیونٹی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں ایک لفظ ان کیمرا استعمال ہوتا ہے ان کیمرے سے مراد ہے کہ بند کمرے کا اجلاس جس کی خبر باہر نہ جائے اور ان کیمرہ اجلاس اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی اہم قومی سلامتی کے حساس معاملات زیر بحث ہوں یا کوئی ایسا معاملہ زیر بحث ہو اگر وہ پبلک میں کیا جائے یا میڈیا کے لیے اوپن کر دیا جائے تو اس سے اختلافات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور مسائل سلجنے کی بجائے مزید الجھ جاتے ہیں تو ان کیمرا یا بند کمرے کا جو اجلاس ہے وہ انتہائی حساس معاملات پر ہوتا ہے اسی لیے اس کو ان کیمرا کہتے ہیں کہ میڈیا کو اس کی کوریج کی اجازت نہیں ہوتی اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس کمرے کے اندر جو گفتگو ہوگی وہ ممبران بھی باہر جا کر نہیں بتائیں گے بعض اوقات خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کیمرا اجلاس ہو جاتا ہے بعض اوقات حساس اندرونی معاملات پر بھی ان کیمرا اجلاس میں بریفنگ ہو سکتی ہے بعض اوقات ممبران پارلیمنٹ کو کسی اور اہم معاملے پر تفصیل بتائی جاتی ہے جو ڈیفنس سے متعلق ہوتا ہے تو اس کو بھی ان کیمرہ قرار دے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرم اور آپ پارلیمانی رپورٹنگ کے دوران سنیں گے اور وہ ہے انٹر پارلیمنٹری یونین انٹر پارلیمنٹری یونین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے پارلیمنٹ کی ایک ایسی تنظیم ہے جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے اور جتنے جمہوری ممالک ہیں ان کی جو پارلیمنٹ ہے بائی ورچو آف ہز ایگزسٹنس وہ پارلیمنٹ اس انٹر پارلیمنٹری یونین کی ممبر بن جاتی ہے اور اس کا جب اجلاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کا اسپیکر قومی اسمبلی کا اسپیکر یا سینٹ کا چیئرمین کوئی بھی اس کی نمائندگی کر سکتا ہے لیکن بالحاظ عہدہ عمومی طور پر سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کو کیونکہ وہ ڈائریکٹ منتخب ہو کر آتی ہے اس کو ایسے اجلاس میں اس ملک کی نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہاں پارلیمانی روایات پر گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ممالک میں جو جمہوری عمل جاری ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کی کارروائیوں میں بین الاقوامی اصلاحات کے ایجنڈے پر گفتگو ہوتی ہے اور آپس کے بائیلیٹرل ریلیشنس جو مختلف پارلیمنٹس کے ہیں اس پر بات ہوتی ہے اور ایک دوسرے ممالک کے وفود دوسری پارلیمنٹس کے جو دورے کرتے ہیں اس کی سمریز بھی انٹر پارلیمنٹری یونین کو بھیجی جاتی ہے تو دنیا بھر میں جمہوریت کو فروغ اور پارلیمنٹ کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے انٹر پارلیمنٹری یونین اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ ایک ٹرم اور استعمال ہوتی ہے جوائنٹ سٹنگ جوائنٹ سٹنگ سے مراد ہے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس اہم قومی معاملات پر یا جب صدر مملکت پارلیمنٹ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے اور بعض اوقات آئین میں ترمیم کے لیے بھی اجلاس مشترکہ بلایا جاتا ہے تاکہ ٹو تھرڈ میجورٹی آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے تو آئین میں جب کبھی بھی کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے یا آئین میں کوئی نئی شک شامل کرنا ہوتی ہے یا نئے سرے سے آئین بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے سادہ اکثریت نہیں ہوتی کہ دو سو میں سے ایک سو ایک ممبر جس طرح قانون پاس کر لیتے ہیں قراردادیں دادے پاس کر لیتے ہیں آئین ایک مقدس چیز ہے جس کے اوپر کسی ملک کے نظام کا دارو مدار ہے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس میں ترمیم کا ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے اور دونوں ایوانوں کے جتنے ممبر ہوتے ہیں اس کی ٹو تھرڈ میجارٹی دو تہائی میجورٹی آئین پر غور کر سکتی ہے اور آئین کی کسی شک میں ترمیم کر سکتی ہے یا کوئی نئی شک آئین میں شامل کر سکتی ہے تو اس لیے مشترکہ اجلاس انتہائی اہم موقع پر بلایا جاتا ہے آئین میں ترمیم کے لیے یا کسی نئی شک کو ڈالنے کے لیے یا صدر مملکت جب سالانہ خطاب پارلیمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے اور جب صدر مملکت پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں تو انفیکٹ پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے کیونکہ اس میں سینٹ کے ممبران قومی اسمبلی کے ممبران اور صدر مملکت موجود ہوتے ہیں ریل پارلیمنٹ اس وقت فنکشنل ہوتی ہے جب تینوں اداروں کا اشتراک ہوتا ہے اور مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے اسی طرح اہم قومی معاملات پر بھی مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور ممبران کی بریفنگ کی جاتی ہے اور بعض اوقات اہم اور حساس قومی معاملات پر جب کوئی نیشنل پالیسی وضع کی جاتی ہے اور بیرون ملک کوئی میسج بھیجنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں تو پاکستان کے عوام کے یہ منتخب نمائندے مشترکہ اجلاس میں بیٹھ کر اس قرارداد یا اس پالیسی پر بحث کرتے ہیں اس کے بعد ووٹ ہوتی ہے اور کثرت رائے سے ٹو تہائی اس میں نہیں ضروری ہوتی کثرت رائے سے وہ قرارداد منظور کرتے ہیں اور اکثر اوقات حساس قومی معاملات کی قرارداد متفقہ طور پر بھی منظور ہوتی ہے اور بعض اوقات آئین میں ترامیم بھی اتفاق رائے سے متفقہ طور پر تمام پارٹیاں اور تمام ممبران مل کر کرتے ہیں انیس سو کا آئین جب پاکستان کا بنا تو وہ اتفاق رائے سے بنا تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اکٹھے ہوئے انہوں نے ترامیم پر غور کیا اور اس کے بعد اس کو پاس کیا یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر اخبارات اور ٹی وی چینلز میں یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ پاکستان کا وہ پہلا آئین تھا جو انیس سو میں اتفاق رائے سے بنا اس سے پہلے بھی پاکستان کے دو آئین بنے حوالے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا آئین۔ چھپن میں بنا پاکستان کا دوسرا آئن انیس سو باسٹھ میں بنا اور تیسرا آئن انیس سو میں بنا انیس سو چھپن کا آئین پارلیمانی طرز حکومت کا تھا جبکہ انیس سو باسٹھ کا آئن صدارتی طرز حکومت کا تھا اور انیس سو کا آئن بھی پارلیمانی طرز حکومت کا تھا پارلیمانی طرز حکومت میں اختیار اور اقتدار کا منبع اور طاقت کا سرچشمہ وزیر ہوتے ہیں جبکہ صدارتی آئین میں طاقت کا سرچشمہ اور اختیارات کا منبع و مرکز صدر مملکت ہوتے ہیں تو پاکستان کا پہلا آئین 1956 کا پارلیمانی طرز کا تھا دوسرا طرز کا تھا اور 1973 کا آئین پارلیمانی طرز کا تھا لیکن 1973 کے بعد کچھ عرصے بعد جب ملک میں مارشاء لگا تو اس آئین میں ترامیم کی گئی اور اس کی روح پارلیمانی کی بجائے صدارتی بن گئی اگرچہ کتابوں میں وہ آئین پارلیمانی رہا لیکن عمل صدارتی رہا کیونکہ ایک شخص کی حکومت تھی اور اس کے طرز عمل ہی پاور کا منبع و مرکز مانے گئے اور ان ترامیم کے ذریعے اس وقت کے صدر کو تمام اختیارات تفویض کر دیے گئے اگرچہ وزیراعظم رکھا گیا لیکن امرن صدر مملکت کے پاس اختیارات رہے اس کے بعد آئین میں مختلف ترامیم ہوتی رہیں اس ترامیم میں بعض اوقات وزیر اعظم کو اختیارات دے دیے گئے لیکن سیاسی تاریخ نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے کہ کبھی وہ آئین صدارتی طرز حکومت میں بدل گیا کبھی پارلیمانی طرز حکومت میں بدل گیا لیکن اگر 1973 کے آئین کی اصل روح کو برقرار رکھنا ہے تو اس کی اصل روح پارلیمانی طرز حکومت کی ہے یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی کوریج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پارلیمنٹری رپورٹر بننا چاہتے ہیں اس ویک میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ تحریک پاکستان کہ ایام کی بھی پڑھیں چودہ اگست انیس سو سے پہلے کی بھی کہ پاکستان کیسے بنا اور پاکستان بننے کے بعد چودہ اگست انیس سو سے اس وقت تک کی تاریخ وہ تمام واقعات آپ تفصیل سے پڑھیں کہ پاکستان میں حکومتیں کس طرح بدلی حکومتیں کس طرح آئیں کس طرح گئیں کس کے پاس اختیار تھا اور کون کون سے آئین نافذ رہے آئین کی پروویژنس کو دیکھیں اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں اور اس پر کیے جانے والے تبصروں کو پڑھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ ایک نالجیبل رپورٹر کے طور پر پارلیمنٹ کی کوریج کریں گے تو اگلی ٹرم جس کی طرف میں لیے چلتا ہوں وہ ہے لائف آف پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ کی مدت اس کی لائف کتنی ہے اس کا تعین بھی آئین میں کر دیا جاتا ہے اور جب انتخابات قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں تو اس وقت سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے انتخابات کتنی مدت کے لیے ہیں پانچ سال کی مدت کے لیے پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں کچھ ممبران جو الیکشن میں جیتتے ہیں وہ پانچ سال تک اپنی مدت پوری کرتے ہیں اور کچھ استعفی دے اگر دے دیتے ہیں یا ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جگہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے اور جو ضمنی الیکشن میں جیت کے آتے ہیں تو وہ پانچ سال کی اس باقی مدت کو پوری کرتے ہیں لیکن ان ٹوٹل وہ پانچ سال ہی اسمبلی رہے گی ایک ممبر کی سیٹ اگر پہلے سال خالی ہوتی ہے اس پر کوئی الیکشن جیت کے آتا ہے تو وہ اگلے چار سال کے لیے منتخب ہوتا ہے اور اگر پانچویں سال میں کوئی نشست خالی ہوتی ہے اور اس پر بائی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو ممبر جیتے گا وہ صرف ایک سال ہی پارلیمنٹ میں رہے گا کیونکہ جب پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ممبران خود بخود اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں اور اگلے عام انتخابات میں انہیں دوبارہ الیکشن میں حصہ لینا پڑتا ہے اور عوامی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے اسی طرح سینٹ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے اور سینٹ کی لائف کا طریقہ کار جو پاکستانی آئین میں ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں وہ آپ کتاب سے پڑھیے گا آئین سے پڑھیے گا یا سینٹ کی کارروائی اور اس کے قواعد پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یا میں آپ کو ریفرنس کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ سینٹ کی مدت ابتدائی طور پر چھ سال رکھی گئی تھی نصف سینیٹر چھ سال اپنی مدت پوری کرتے اور تین سال بعد نصف سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر اگلے تین سال بعد جن کی چھ سال مدت پوری ہوتی ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی جگہ اگلے ممبران منتخب ہوتے ہیں جو سینیٹر کہلاتے ہیں اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبران بالغ رائے دہی کے تحت ون مین ون ووٹ کے اصول پر یعنی ہر پاکستانی شہری کا جو ووٹ دینے کا ایلیجیبل ہے اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے اور ان رجسٹرڈ ووٹوں اور الیجیبل ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پر وہ ممبر منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آتا ہے اور وہ ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہوتا ہے جبکہ سینٹ کا الیکشن پروپوشنل ریپرزینٹیشن اس کا پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا بھی ذکر پارلیمنٹ کے ایوانوں میں آپ کو ملے گا اور کوریج کے دوران ملے گا اور پروپورشنل ریپریزنٹیشن کو اردو میں متناسب نمائندگی کہتے ہیں ایک تناسب کے تحت ان کا انتخاب ہوتا ہے اور قومی اسمبلی میں آبادی کی بنیاد پر سیٹوں کا کی تقسیم کی جاتی ہے جس صوبے کی زیادہ آبادی ہیں اس کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں جس شہر میں آبادی زیادہ ہے اس شہر کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن بیلنس قائم کرنے کے لیے پاکستان کی سینٹ میں جو طریقے کار اختیار کیا گیا ہے وہ قومی اسمبلی کے انتخاب سے مختلف ہے اس میں چاروں صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے اور ان صوبوں کو اس طرح نمائندگی دی گئی ہے کہ کسی کا حق کم نہ رہے ٹیکنیکل لوگوں کے لیے بھی خصوصی نشستیں رکھی گئی ہیں تو اس طرح سینٹ کے اندر پاکستان کے ہر طبقۂ فکر اور ہر صوبے کی متناسب نمائندگی موجود ہے اور ایک بیلنس مینٹین کیا گیا ہے اور جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو سینیٹر کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور قومی اسمبلی کے ممبر کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے قائد حزب اختلاف کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور قائد ایوان یا وزیر اعظم کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے تو مشترکہ اجلاس میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو سب ووٹوں کی تعداد اتنی ہی ویلیو رکھتی ہے جتنی کسی دوسرے ووٹ کی تعداد ویلیو رکھتی ہے اب میں آپ کو ایک اور ٹرم بتاتا ہوں اور وہ ہے نان پارٹیزن نان پارٹیزن سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی پارٹی کا رول نہ ہو اور غیر جانبداری سے اس پر عمل کیا جائے پارٹی ڈسپلن کے وہ محتاج نہیں ہوتے نان پارٹیزن ووٹ دینا ہو نار پارٹیزن الیکشن کر کے آئے تو آزاد لوگ عام طور پر نان پارٹیزن ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اہم قومی معاملات پر پارٹی کے اندر ممبران میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ یہ طے کرتے ہیں کیونکہ یہ حساس قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے وہ پارٹی کا پابند نہ ہو تو اس وقت ان کو نان پارٹیزن ووٹنگ کہہ دیا جاتا ہے اور پھر ان ووٹوں کی وجہ سے حساس معاملات پر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ مختلف پارلیمانی روایات اور قواعد کے تابے نان پارٹیزن ووٹ کی اجازت ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے جس کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں اینڈ دیٹ از آرڈر آف دا ڈے آرڈر آف دا ڈے کیا ہے آرڈر آف دا ڈے سے مراد ہوتی ہے کہ اس دن اسمبلی میں جو کارروائی ہونی ہوتی ہے اس کی تفصیل اس صفحے پر درج ہوتی ہے کہ کس ترتیب سے آج کارروائی چلے گی اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا تو اس دن کے ایجنڈے کو آرڈر آف دی ڈے کہتے ہیں یہ وہ ٹرمز ہیں جو صافیوں کو سمجھ لینی چاہیے جب وہ ایوان میں پہنچے تو ان کو سمجھ آ جائے کہ آرڈر آف دی ڈے کا کیا مطلب ہے اور دوسری ٹرمینالوجی کا کیا مطلب ہے اب ایک اور طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں آپ نے لفظ آرڈیننس سنا ہوگا آرڈیننس کیا ہے آرڈیننس ایک ایسا حکم ہوتا ہے جو ایک مقررہ مدت کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور وہ پارلیمانی قواعد کے مطابق جب پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا قومی اسمبلی ان سیشن نہیں ہوتی لیکن کسی امیجیٹ معاملے پر قانون سازی کی ضرورت ہو تو صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قانون کا نفاذ کر دیتے ہیں اور وہ قانون ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے لیکن پاکستانی آئین کے مطابق چھ ماہ تک ایک آرڈیننس اپنی مدت پوری رکھتا ہے یا وہ نافذ العمل رہتا ہے اور چھ ماہ کے اندر اگر اسے پارلیمنٹ میں پیش نہ کیا جائے اور پارلیمنٹ اس کی منظوری نہ دے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اس لیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی قائم رکھی جاتی ہے اور آرڈیننس جب جاری ہوتا ہے تو ہزب اختلاف عام طور پر اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے جی اس کو پارلیمنٹ میں جلد لانا چاہیے لیکن حکومت اپنی حکمت عملی کے تحت اگر اس کو کسی قانون کی فوری ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کا پروسیس طویل ہوتا ہے کمیٹیوں میں اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے تو وہ اس سے بچنے کے لیے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتی تو وہ آرڈینینس جاری کر دیتی ہے وفاقی سطح پر یہ آرڈینینس صدر مملکت جاری کرتے ہیں اور صوبائی سطح پر یہ آرڈیننس صوبائی گورنر جاری کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کا بتایا بالکل اسی ہی ریپلیکا میں اسی ہی ڈپلیکیشن میں اسی ہی طرز پر تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ صوبائی اسمبلیاں بھی فنکشن کر رہی ہوتی ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی سپیکر ہوتے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ ٹرمینالوجی اسی طرح ہی مستمل یا جاری و ساری رہتی ہے جس طرح یہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹرمز پارلیمانی ٹرمز ہیں یہ پارلیمانی لغت ہے یہ پارلیمانی اصطلاحات ہیں اور جس رپورٹر کو صوبائی اسمبلی کی کوریج کرنی ہو یا قومی اسمبلی کی کوریج کرنی ہو اس کو ان ٹرمینالوجی اور اس لغت سے شناسائی ضروری ہے تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہو اسی طرح پوائنٹ آف آرڈر پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے پوائنٹ آف ایک ایسا عمل ہے کہ جب اسمبلی کی کارروائی یا عام اجلاس چل رہا ہوتا ہے یا وقفہ سوالات ہوتا ہے تحریک استحقاق پیش کی جاتی ہے تحریک التوا پیش کی جاتی ہے تو کوئی ممبر اگر یہ سمجھے کہ کسی معاملے پر اس کو ہال کی اٹینشن چاہیے حکومت کی اٹینشن چاہیے یا کوئی امیجیٹ نوعیت کا ایک نقطہ اس کے ذہن میں آیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اپنے تہیں کہ یہ سب سے اہم ہے میں اس پر بات کروں تو وہ ایک دم کھڑا ہوتا ہے کسی بھی مقرر کی تقریر کے دوران اور اسپیکر کو کہتا ہے کہ آئی ایم آن پوائنٹ آف آرڈر پوائنٹ آف آرڈر ایک ایسا عمل ہے جو اسپیکر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جب کوئی ممبر پارلیمنٹ چاہے صوبائی اسمبلی کا ہو قومی اسمبلی کا ہو سینیٹر ہو جب وہ ایوان میں کھڑا ہو کر پوائنٹ آف آرڈر کہے تو اس کی بات ایک دفعہ اسپیکر کو ضرور سننی پڑتی ہے اور وہ جب ممبر اپنی گفتگو کرتا ہے تو اسپیکر فورن جواب دیتا ہے پوائنٹ آف آرڈر ان آڈر ہے یا نہیں ان آرڈر کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ آف آرڈر دروست ہے اور اس پہ فیصلہ سپیکر اسی وقت سنا دیتا ہے کہ اس پر کیا کارروائی کی جانی چاہیے لیکن اگر وہ پوائنٹ آف آرڈر غیر متعلقہ ہوتا ہے تو اسپیکر کہ دیتا ہے اٹس ارریلیونٹ ٹرن ڈاؤن تو اس کے بعد اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی کیونکہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی چیئرمین سینٹ اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی از ہی از دی پرسن ہو ہیز ان آرڈر اور اٹس ناٹ ان آرڈر تو ان آرڈر کا فیصلہ وہ جج کے طور پر سپیکر کرتا ہے اور اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی بعض اوقات اپوزیشن ممبران پوائنٹ آف آرڈر کا سہارا لے کر حکومت کو زچ کرتے ہیں حکومت کا کوئی ممبر کوئی وزیر اگر تقریر کر رہا ہے تو جب وہ اپنی پورے اروج پر ہوتا ہے اس کے تھوٹس میں کوہرنس پائی جاتی ہے اور پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں گیلریز میں بھی اور ایوان میں بھی تو ایک دم اپوزیشن کا کوئی ممبر اٹھتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم اے پوائنٹ آف آرڈر تو اسپیکر کو وہ کارروائی روک کر اس کی بات سننی ہوتی ہے چاہے وہ ارریلیونٹ ہو بعد میں وہ اس کو کہے کہ ان آرڈر نہیں تو پارلیمنٹ میں کسی اسپیکر کو انٹرپٹ کرنے اور اسے زج کرنے کے لیے بھی اپوزیشن کے لوگ پوائنٹ آف آڈر اٹھاتے ہیں اسی طرح جب اپوزیشن کی لیڈرشپ بات کر رہی ہو یا اپوزیشن ممبر کر رہا ہو اور حکومت کو کسی طرح وہ کارنر کر رہا ہو تو حکومتی ارکان یا حکومتی بینچوں میں سے کوئی ممبر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اسپیکر آئے مونے پوائنٹ آف آرڈر تو وہ اس کے تھوٹس کو توڑ دیتا ہے دیز آر دا پارلیمنٹری ٹیکنیکس لیکن پارلیمانی روایات میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے پارلیمانی ٹریڈیشن میں نے, نے کو بتائی اگرچہ وہ قواعد کا حصہ نہیں ہوتی لیکن ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کہ جب قائد ایوان یا قائد حزب اختلاف وزیر آزم یا اپوزیشن لیڈر بول رہا ہوتا ہے تو پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیے جاتے ادب اور احترام میں لیکن اس موقع پر بھی کچھ سپیکرز اٹھ کر انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسپیکر ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ وین دیڈر آف دا ہاؤس آر لیڈر آف دا اپوزیشن دیر ول بی نو پوائنٹ آف آرڈر وڈ بی ٹیکن جب یہ تقریر ختم کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنا پوائنٹ آف آرڈر دیں آئی ہوپ پوائنٹ آف آرڈر کے اس مسئلے کو بھی آپ کلیئر طور پر سمجھ چکے ہوں گے اس کے علاوہ رول آف ممبر رول آف ممبر سے مراد ممبران کا کردار نہیں ہے بلکہ رول آف ممبر ایک پرٹیکولر ٹرم ہے اس کا ایک مخصوص مطلب ہے اور وہ ہے جب کبھی پارلیمنٹ میں رول آف ممبر کا لفظ کہا جائے اس کا مطلب ہے ممبران کی لسٹ رولنگ رولنگ سے مراد وہ فیصلہ ہے جو اسپیکر کسی ایشو پر چاہے پوائنٹ آف آرڈر پر ہو تحریک استقاق پر ہو تحریک التوا پر ہو یا کسی اور معاملے پر ممبر نے قرارداد پیش کی ہے اور اس کو پیش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کتنے ممبران بولنے چاہیے تو وہ اپنا حتمی فیصلہ جب اسپیکر دیتا ہے تو اس کو رولنگ کہتے ہیں رولنگ سے مراد یہ ہے کہ اسپیکر نے جو فیصلہ دیا وہ پارلیمنٹ کی رولنگ بن جاتی ہے ان anyway, وے وہ رولنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ مستقبل میں بھی ممبران اس کا سہارا لے کر کہ فلاں اسپیکر نے اس چیز پر یہ رولنگ دی تھی آپ بھی اس رولنگ کو تازہ کریں یا بتائیں کہ اس رولنگ کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس طرح رولنگ کا لفظ اکثر خبروں میں استعمال ہوتا ہے کہ اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے کہا یا آج اسپیکر نے اس معاملے پر یہ رولنگ دی تو رولنگ سے مراد ہوتا ہے کہ اسپیکر نے فیصلہ سنایا تو عام طور پر پارلیمانی رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہتے کہ سپیکر نے اس موقع پر فیصلہ کیا اگر آپ لفظ فیصلہ کہیں گے تو لوگ مطلب تو سمجھ جائیں گے لیکن ایک آپ کو اچھا پارلیمانی رپورٹر نہیں سمجھیں گے اس لیے آپ کو ان ٹرمز کو یاد رکھنا اور استعمال کرنے کا فن آنا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے سارجنٹ ایٹ آرمز سارجنٹ ایٹ آرمز سے مراد ہے کہ ایسا فرد جس کے پاس اسلحہ موجود ہو آرم ایسا شخص جس کو اسلحہ استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہو ایسا شخص جو طاقت استعمال کر کے کوئی ایکشن کر سکے تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے اگر اسپیکر کو کسی فورس کی ضرورت پڑے تو وہ سارجنٹس ہوتے ہیں یہ سارجنٹ ان اے وے اسمبلی کی ایک پولیس ہوتی ہے جو لا ارڈر مینٹین کرنے میں اسپیکر کی مدد کرتی ہے مثال کے طور پر قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اگر ایک ممبر اسپیکر کی رولنگ کو نہ مانے ایک ممبر گل پاڑا زیادہ کر رہا ہو ایک ممبر تمام پارلیمانی روایات کو بالائے تاک رکھ کر غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہا ہو اور سپیکر کی بار بار تمبی اور رولنگ کا احترام نہ کر رہا ہو تو اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سارجنٹ اٹ آرمس کو طلب کرتے ہیں جو ایوان کی کارروائی کے دوران سپیکر کے ڈائس کے ساتھ ہی بیٹھا یا کسی سائٹ پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ایک مخصوص وردی ہوتی ہے اس کو بلا کر سپیکر کہتا ہے کہ اس ممبر کو ایوان سے باہر نکال دو تو سارجنٹ اٹ آرمز کے ساتھ جو باقی سارجنٹ کی فورس ہوتی ہے جو باقی افرادی قوت ہوتی ہے سارجنٹ اٹ آرمز اسمبلی کے اندر اپنے لوگوں کو ساتھ لے جا کر اس ممبر کو اس نشست سے اٹھا کر ایوان سے باہر نکال سکتا ہے تاکہ ایوان میں امن قائم رہے تو اس طرح سارجنٹ اٹ آرمز اسمبلی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر اور نظم و ضبط مینٹین رکھنے کے لیے اسپیکر کی معاونت فورس ہوتی ہے وہ سارجنٹس کہلاتے ہیں اور ان کے چیف کو ان کے انچارج کو سارجنٹ اٹ آرمز کہتے ہیں اسی طرح سارجنٹ اٹ آرمز صوبائی اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں سینٹ میں بھی ہوتے ہیں سینٹ میں وہ اسپیکر کی بجائے چیئرمین سینٹ کی رولنگ اور اس کے حکم کے تابے ایکٹ کرتے ہیں اور قومی اسمبلی میں اسپیکر کی رولنگ کے تحت کرتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں صوبائی سپیکر کی رولنگ کے تحت کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت اسپیکر کو کچھ ایسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ایوان کی کارروائی اگر باہمی گفتگو سے حل نہ کر سکیں اور وہ سمجھیں کہ فورس کی ضرورت ہے تو وہ سارجنٹ آرمس کو طلب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے سبجوڈس سبج اس سے مراد ہوتی ہے کہ ایسا معاملہ جو عدالت کے زیر غور ہو پارلیمانی روایات کے تحت کوئی ایسا ایشو جو عدالت میں زیر بحث ہو پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی اگرچہ پارلیمنٹ ایک سپریم باڈی ہے اس پر یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے ایشو کو جو عدالت میں زیر بحث ہو اس پر بات نہ کرے لیکن پارلیمانی روایات کے تقاضوں کے تحت انسٹیٹیوشنز کے احترام کے تحت اسپیکر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ معاملہ سبجوڈس ہے کیونکہ یہ عدالت کے زیر غور ہے اس لیے اس پر رائے زنی نہ کی جائے جب اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے اس کے بعد ممبران احترام اس ایشو کو نہیں اٹھاتے لیکن جب تک اسپیکر کی رولنگ نہیں آتی کہ یہ سبجوڈس ہے اس وقت تک ممبر جو چاہتا ہے اس ایشو پر بولتا رہتا ہے اور بعض اوقات ممبران میں سے کوئی اٹھ کر اسپیکر کی توجہ پوائنٹ آف آرڈر پر دلاتا ہے کہ مائی پوائنٹ آف آرڈر کے سچ اینڈ سچ پرسن از اسپیکنگ آن این ایشو وچ از انڈر کنسیڈریشن ان دا کوٹ اٹ از سبجوڈ میٹر تو کائنڈلی گیو یور رولنگ تو اسپیکر پھر اس پر رولنگ دیتے ہیں کہ اف دا میٹر از سبجوڈ it's better that we should not discuss it now let's wait for the ڈیسیز of the court اور court کا ڈیسیژ parliament میں discuss ہو سکتا ہے court کے ڈسیزن کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر میڈیا بھی گفتگو کر سکتا ہے لیکن جب عدالت میں کاروائی چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت میڈیا کو بھی اس چیز سے روکا جاتا ہے کہ جو معاملہ عدالت کے زیر غور ہو سب معاملہ ہو اس پر رپورٹنگ نہ کرے اور وہی رپورٹ کرے جو عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے تو اس طرح سب کا معاملہ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ چونکہ پارلیمنٹ کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے تو بہت سے ممبران پارلیمنٹ میں عدالت کے حوالے سے یا عدالت میں زیر التوا مقدمات یا کسی معاملے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں ان کو تو امیونٹی حاصل ہے تو آپ کو رپورٹ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے اتنی کامن سینس آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ ہر چیز ہو بہ رپورٹ نہ کریں آپ وہ الفاظ جو ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں استعمال کیے ہیں ان کو ہو بہو کوٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے خلاف تو عدالت ایکشن لے سکتی ہے پارلیمنٹری امیونٹی ممبرانے پارلیمنٹ کو حاصل ہے پریس کو حاصل نہیں تو آپ اس حساس نقطے کو ضرور پیش نظر رکھیں پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ اگر عدالتی معاملے پر پارلیمنٹ میں کوئی گفتگو بھی ہو رہی ہو تو اس کو اگر آپ نے رپورٹ بھی کرنا ہے تو انتہائی مہارت اور سکلفلی سے آپ کوئی میسج ڈسمیشن کی تکنیک اختیار کرتے ہوئے الفاظ کا ایسا انتخاب کریں کہ آپ عدالتی چارہ جوئی سے بچ سکیں اس کے علاوہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اینڈ دیٹ از وپ وپ کیا ہوتا وپ سرکاری پارٹی یا حکومتی پارٹی میں ایک ایسے شخص کو وپ مقرر کیا جاتا ہے جس کو چیف وپ کہتے ہیں اس کی ہیلپ کے لیے دوسرے ممبران بھی نامزد کر دیے جاتے ہیں اور وہ قائد ایوان اپنی ڈسکریشن پر وپ نامزد کرتے ہیں اور پارلیمانی روایات کو اگر پیش نظر رکھیں تو پارلیمنٹری منسٹر لا اینڈ جسٹس منسٹر اور کنسرن منسٹرز آپس میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کہ ہاؤس کو ان آرڈر رکھنے کے لیے اسپیکر کی مدد کی جائے اور جا اگر کورم کم ہو تو ممبران کو باہر سے ڈھونڈ کر لایا جائے تو حکومت اپنا کورم پورا رکھنے کے لیے اگر حکومت کوئی بل پیش کر رہی ہے یا بجٹ پیش ہو رہا ہے تو مختلف ممبران میں سے کوئی شارٹ لیو پر باہر گیا ہے کوئی واش روم گیا ہے کوئی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہے کوئی کسی منسٹر کے چیمبر میں کوئی سرکاری کام پر گیا ہے یا کوئی وزیر آزم کو ملنے گیا ہے لیکن اگر اچانک کو کی کمی کا سامنا حکومت کو تو حکومت کی سبکی ہوتی ہے تو اس وقت چیف وپ اور وپ ایکٹو ہوتے ہیں اور وہ ان ممبروں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ اسمبلی کی کارروائی سموت چلتی رہے شیڈو کیبنٹ شیڈو کیبنٹ سے مراد ہوتی ہے کہ ایک کیبنٹ یا کابینہ وہ ہوتی ہے جو حکومت تشکیل دیتی ہے اور حکومت کے وزرا پر مشتمل ہوتی ہے اپوزیشن بھی شیڈو کیبنیٹ بنا کے رکھتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر وزیر خزانہ مسٹر اے ہے تو اپوزیشن کی طرف سے جب خزانہ کے امور پر بات چیت ہو رہی ہوگی یا مالیاتی امور پر بات ہوگی تو ہمارا ممبر فلاں جو ہے وہ اس کے جوابات دے گا اسی طرح دوسرے وزراء کے مقابلے میں بھی اپوزیشن نے اپنے کئی ممبران کو نامزد کیا ہوتا ہے جو اس پورٹ فولیو کے مالک ہوتے ہیں جس طرح سے کابینہ میں مختلف وزراء کے پاس پورٹ فولیو ہوتا ہے اسی طرح اپوزیشن پورٹ فولیو تو نہیں دیتی لیکن ان کو یہ ذمہ داری دے دیتی ہے اور وہ شیڈو کیبنیٹ ہوتی ہے اور جب اپوزیشن کی حکومت آتی ہے تو یہ لوگ پوٹینشل منسٹرز ہوتے ہیں انہی فیلڈس کے میں نے ابھی ایک لفظ پورٹ فولیو استعمال کیا تو اس اصطلاح کی بھی میں وضاحت کر دوں پورٹ فولیو کا مطلب منصب ہوتا ہے پارلیمانی روایات کے مطابق یا پارنیمانی قواعد کے مطابق وزیر کو جو محکمہ دیا جاتا ہے اس کو محکمہ نہیں کہتے ڈپارٹمنٹ نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں کہ فلاں منسٹر کے پاس خزانے کا پورٹ فولو ہے یا منسٹر سو اینڈ سو از ہیونگ دی پورٹ آف ڈیفینس دفاع کا اس کے پاس پورٹ فولو ہے تو لفظ پورٹ فولو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس وزیر کے پاس کون سا محکمہ ہے آئی ہوپ پورٹ فولو اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی ٹرمز آپ کو آج کے اس لیکچر کے دوران بتائی ہیں اور اس سے پہلے لیکچر میں بتائی ہیں اگر آپ ان ٹرمز کا مفہوم سمجھ چکے ہیں اور آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ ان معاملات کو سمجھ چکے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ پارلیمنٹ رپورٹنگ جب کرنے لگیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی ان اصطلاحات کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے مشق اس کی کیجئے اور جب آپ کو یہ پوری طرح ذہن نشین ہو جائیں تو آپ کوشش کیجئے کہ پارلیمنٹ کی کوئی خبر جو اخبار میں آئی ہوئی ہو یا ریڈیو ٹیلی ویژن سے نشر ہو رہی ہو تو آپ اس کو غور سے سنیں آپ کو اس خبر میں کہیں نہ کہیں کسی لائن میں پورٹ فولیو پارلیمانی روایات رولنگ تحریک استقاق تحریک التوا اس طرح کے الفاظ ملیں گے تو آپ کے لیے یہ ان نون ورڈ یا ٹرمز نہیں ہوں گی تو آپ جتنا ان ٹرمز پر عبور کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ ایک اچھے پارلیمانی رپورٹر کے طور پر ایکسل کریں گے یہ تو تھا اصطلاحات اور ٹرم کا چیپٹر اب میں آپ کو پارلیمانی رپورٹنگ میں کچھ ایسے گر اور ایسے فارمولے بتاتا ہوں کہ آپ آسانی سے ٹیبل سٹوری بنا سکیں آپ پارلیمنٹ کی لائبریری سے ڈیٹا کولیکٹ کریں آپ اسپیکر چیمبر سے ڈیٹا کولیکٹ کریں آپ پارلیمنٹ کے پارلیمانی وزیر سے ڈیٹا کولیکٹ کریں آپ لا اینڈ جسٹس منسٹری کے سیکرٹریٹ سے وہ انفارمیشن حاصل کریں آپ وہ انفارمیشن ان نوٹیفیکیشن سے حاصل کریں یا وقفہ سوالات سے لیں تحریک استقاق سے لیں کیسے خبر بنائی جا سکتی ہے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں up note Carl yani, if you are making a news on the activities and the performance of the national assembly senate provincial assembly, what method you should adopt to determine that during the during this week last 15 days during last month last quarter during the last year what the نیشنل اسمبلی اور دا سینٹ ہیو ڈن تو اس, کے, اس کا فارمولا یہ ہے یہ بھی آپ لکھ لیں ہاؤ many کونی کون ریسپونڈیڈ ہاؤ مینی کونسرڈ وچ پارٹی واز آن ٹاپ ان آسکنگ دی کو چار پانچ سوالات کے جوابات اگر اسمبلی سیکرٹیریٹ سے حاصل کر لیں سپیکر چیمبر سے کر لیں یا ان دنوں کی جو کاروائی ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں پارلیمنٹ کی تمام کاروائی ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹرانسکرائب کیا جاتا ہے اور ایک بک فارم میں اس کو اسمبلی لائبریری میں رکھ دیا جاتا ہے وہ اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے صرف آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ورک اسمبلی سیکرٹیریٹ کے اس حصے میں گزارنا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو یہ مواد مل جائے اور ڈیلی رپورٹ بھی بنتی ہے ویکلی بھی بنتی ہے 15 ڈیز کی بھی بنتی ہے اور اسپیکر کو پیش ہوتی ہے تو اگر آپ ایک اچھے پارلیمنٹ ریپورٹر ہیں تو آپ اس کی بنیاد پر اپنے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں اسمبلی کے ان کلرکوں سے دوستی کر سکتے ہیں ان سیکشن آفیسر سے ان ڈیپٹی سیکٹری سے ان جوائنٹ سیکرٹری سے ان سیکرٹری سے اگر آپ کا پرسنل انٹریکشن ہے اور اگر آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے تو یہ کوئی سیکریٹ نہیں ہوتی یہ تو سب کے سامنے اوپن ہوتی ہے لیکن بنی بنائی کارروائی کی سمری اگر آپ کو مل جائے جو اسپیکر کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے یا اگلے سیشن کے آنے سے پہلے پچھلے سیشن کی کارروائی کی سمری بنائی جاتی ہے اگر وہ آپ حاصل کر لیں تو آپ ملٹی ڈائمینشنل پارلیمنٹری رپورٹنگ کی نیوز لا سکتے ہیں اس میں بہت سی ایکسکلوسو چیزیں بھی نکل آئیں گی اس کا تقابل آپ ماضی کی پارلیمنٹ کے ڈیٹے سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ ڈیٹا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا قومی اسمبلی اور سینٹ کی لائبریری میں موجود ہوتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ آپ ہمت کریں جیسے کہا جاتا ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بھتیرے کہ اگر آپ سفر پر روانہ ہوں اور اگر یہ سوچیں کہ راستے میں مجھے مشکل ہوگی کھانا نہیں ملے گا خدا ناخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے میں مشکل میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ سفر پہ روانہ نہیں ہوتے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو مددگار مل جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ پارلیمانی رپورٹنگ کے لیے قدم اٹھائیں گے لائبریری جائیں گے لائبریرین سے تعلق ہو جائے گا سیکرٹیریٹ سٹاف سے ملیں گے اس سے تعلق قائم ہو جائے گا اور یہی تعلق تو آپ کا ذریعہ ہوتا ہے اور جب میں نے نیوز کے ذرائع بتائے تھے تو اس وقت بھی میں نے سٹریس کیا تھا آپ کو اس پر میں نے دباؤ دیا تھا زور دیا تھا کہ اپنے ذرائع پیدا کرو اپنے ذرائع سے رابطہ رکھو ان سے ایک ایسا تعلق قائم کرو کہ جب خبر کی ضرورت ہو تو آپ کو بہت جلد وہ انفارمیشن مل جائے اور ایک اچھا پارلیمانی رپورٹر وہی ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی تو وہ ان سمریوں سے خبریں بناتا ہے اب میں آپ کو ایک اور فارمولا بتاتا ہوں اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں یہ بھی آپ کو پارلیمنٹ کی رپورٹنگ میں مدد دے گا اور وہ ہے ایڈجرمنٹ موشنز کتنے ایڈجرمنٹ موشن پارلیمنٹ میں اس سیشن کے دوران پیش کیے گئے یا ایک سال کے دوران پیش کیے گئے اور ان ایڈجرمنٹ موشنز پر کیا فیصلہ ہوا کیا وہ منظور ہوئے کیا وہ رد ہوئے ویدر دیور ایکسپٹ ویدر ہیزنڈ ہاؤ مینی پریولج موشن یا تحریک استحکاق کتنی پیش ہوئی اور ان تحریک استحکا کا فیٹ کیا رہا کیا ان کو قبول کیا گیا کیا ان کو رد کیا گیا یا ان کو چیمبر میں ختم کر دیا گیا یا ایوان میں پیش کیا گیا اور ان تحریک پر تحریک التوا پر تحریک استقاق پر کتنے ممبروں نے بحث میں حصہ لیا اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک تحریک التوا پر سو سے زیادہ ممبر بولیں تو آپ کی تو خبر بن گئی اور اگر ایک تحریک استحکاق پر صرف ایک ممبر بولتا ہے تو اسپیکر اس کو کیسے قبول کرے گا تو یہ انڈرسٹ چیزیں ہیں لیکن یہ انالیسز یہ تجزیہ ایک رپورٹر اور اینکر کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن اس سورس تک پہنچنا شرط ہے اس کے علاوہ ہاؤ مینی پرج موشنس اینڈ ایڈجنمنٹ موشن ٹیبلڈ بائی اے پارٹی تو آپ پارٹی وائز بھی ایک انالس کر سکتے ہیں خبر بنا سکتے ہیں کہ اس سیشن کے دوران سیاسی جماعت اے نے بیس تحریکیں پیش کی اور سیاسی جماعت بی نے پندرہ اور سیاسی جماعت سی نے کوئی تحریک پیش نہیں کی تو اس طرح بھی آپ کو ایک پیڈڈ خبر ایک ٹیبل خبر بن جاتی ہے اسی طرح قومی اسمبلی سینٹ یا مشترکہ اجلاس میں اگر آئین کی ترمیم پر بحث ہو رہی ہے خارجہ پالیسی پر بحث ہو رہی ہے یا بجٹ پر بحث ہو رہی ہے تو آپ روزانہ کی تعداد آپ کو ملتی ہے آپ خود بھی لکھتے ہیں دوسرے رپورٹرس بھی لکھتے ہیں اور میڈیا میں بھی وہ تعداد آتی ہے لیکن اس کو ٹیسٹیفائی آپ اسمبلی سیکرٹیریٹ یا اسمبلی لائبریری سے کریں تو آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن ملتی ہے کہ جب خارجہ امور پر بحث ہو رہی تھی عام اجلاس میں تو چالیس افراد نے حصہ لیا لیکن جب مہنگائی پر بحث ہو رہی تھی تو دو سو سے زیادہ ممبران نے حصہ لیا پٹرول کی قیمتوں پر بحث ہو رہی تھی تو 30 ممبران نے حصہ لیا لیکن لوڈ شیڈنگ کی بحث میں تین سو ممبران نے حصہ لیا اور اتنے گھنٹے تک یہ کارروائی ہوئی تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کے عوام ترجیحن یا ان کے ممبران ترجیحن کس ایشو پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک لیڈ ملتی ہے آپ جب کبھی بھی اس موقع کی خبر بنائیں گے پارلیمنٹ سیشن میں ہو یا پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو تو یہ انفارمیشن آپ کو بڑی مدد دے گی پھر پارلیمنٹری رپورٹرس عام طور پر لائیو بولتے ہیں آن کیمرا بولتے ہیں پارلیمنٹ سے بولتے ہیں تو اس وقت اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے اور آپ ایک ایشو پر مسل خارجہ پالیسی پر ڈبیٹ ہو رہی ہے اینکر آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آج پارلیمنٹ میں خارجہ پالیسی پر کن نکات پر بحث ہوئی اور کتنے ممبران نے حصہ لیا اور اس سے پہلے خارجہ امور میں اسمبلی کا کتنا انٹرسٹ رہا ہے اگر یہ سوال جامع سوال پوچھا جائے تو آپ تازہ ترین خبر کے ساتھ اگر آپ کے پاس ایڈڈ انفارمیشن ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے پاکستان کی پارلیمنٹ بنی ہے تو گزشتہ چالیس پچاس یا ساٹھ سالوں کے دوران اسمبلی کے اتنے اجلاس ہوئے اور ان اجلاسوں میں سے پندرہ صرف خارجہ پالیسی پر تھے اور خارجہ پالیسی پر آج چالیس افراد نے بحث میں حصہ لیا لیکن گزشتہ تین اسمبلیوں میں خارجہ پالیسی پر دو بار بحث ہوئی اور ان میں دونوں بار ٹوٹل پندرہ امیدواروں نے حصہ لیا تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ خارجہ امور میں زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہے تو یہ معاملہ جب آپ اپنی رپورٹ میں اٹھائیں گے تو جو ویور آپ کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دل سے اپریشیٹ کریں گے کہ ہی از اے ہارڈ ورکنگ رپورٹر ہو ہیز دا بیک گراؤنڈ آف پارلیمنٹری رپورٹنگ لیکن اگر آپ صرف چند الفاظ بول دیں کہ آج خارجہ پالیسی پر گفتگو کے دوران پانچ ممبران نے حصہ لیا جن میں سے تین نے حکومت کی خارجہ پالیسی کی حمایت کی اور دو نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا جی تو اینکر آپ سے اگلا سوال کیا پوچھے گا وہ تو خود سوچے گا کہ آپ کو نہیں وہ آپ کو خدا حافظ کہے گا اور آپ کا اسکرین ٹائم جو آپ تین منٹ لے سکتے تھے آپ نے پندرہ سیکنڈ میں ختم کر دیا تو اسکرین ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسکرین پر کچھ بولنے کے لیے آپ کے پاس مواد چاہیے اگر مواد نہیں ہے تو آپ اسکرین ٹائم نہیں گین کر سکتے اور اسکرین ٹائم گین نہ کرنا آپ کی شہرت میں کمی کا باعث بنے گا اگر آپ کے پاس نالج ہے اور اس نالج کے لیے یہ بیک گراؤنڈر اگر آپ نے تیار رکھے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ مدد دیتے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے بھی آپ کو میں گر بتاتا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ بہت اچھی خبر بنا سکتے ہیں یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ پارلیمنٹ یا اسمبلی اور سینٹ کا کام قانون سازی ہے قانون سازی دو طرح کی ہوتی ہے ایک حکومتی طرف سے بل پیش کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات پرائیویٹ ممبرس ڈے یا نجی کارروائی کے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اگر اسمبلی کا اجلاس پانچ دن ہفتے میں ہوگا تو ان میں سے ایک دن نجی کارروائی کے لیے مختص ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار دن تو حکومت بزنس ڈکٹیٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے ایک کارروائی نجی یا پرائیویٹ ممبرس ڈے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا کوئی ممبر کوئی آزاد ممبر اگر چاہے تو وہ اپنے بل پیش کر سکتا ہے اور مختلف موقعوں پر ایسے بل پیش کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھار وہ بل پاس ہو جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ حکومت کو نہیں جاتا اس انڈیویجل ممبر کو جاتا ہے اور وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے اور ایک ریفرنس بن جاتا ہے تو آپ اگر یہ اینالیس کریں کہ لیجسلیشن میں حکومت نے اس سیشن کے دوران کتنے بل پیش کیے کس کس نوعیت کے تھے ان کا ٹائٹل کیا تھا اور نجی کارروائی کے اگر پندرہ دن ہوئے تو پندرہ دن میں کون سی لیجسلشن ہوئی یا نہیں ہوئی کتنے ممبروں نے پیش کیا کتنوں کا قبول ہوا کتنوں پر بحث ہوئی اور کتنے ریجیکٹ ہوئے تو یہ آپ کی ایک ٹیبل اسٹوری بنتی ہے اسی طرح ایک اور معاملے پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آئین میں ترمیم کے لیے کوئی بل پیش کیا جائے تو اس کا بھی یہی فارمولہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ آئین میں ترمیم کا بل کس تاریخ کو پیش کیا گیا اس پر کتنے دن بحث ہوئی کتنے ممبران نے حصہ لیا حکومت کی طرف سے کتنے ممبر بولے اپوزیشن کے کتنے ممبر بولے انڈیپینڈنٹ ممبر کتنے بولے اور کن کن نکات پر بحث کی اور کون کون سی ترامیم کو قبول کر لیا گیا کتنی ترامیم پینڈنگ کر دی گئی تو یہ جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے آزاد و شمار کا یہ بھی آپ کی خبر کا ایک اہم ذریعہ بنتا ہے اسی طرح اگر آپ حکومت اور اپوزیشن کے باہمی تعلقات کی اسیسمنٹ پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران کرنا چاہیں یا یہ معلوم کرنا چاہیں کہ کتنے اپوزیشن کے لیڈر نے کتنی بار قاعدے ایوان سے ملاقات کی پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران کتنے وہ ذرا پارلیمانی پارٹیوں کے دوسرے لیڈروں سے ملے اس کا تعین بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن نے کتنا انٹرسٹ لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارجہ پالیسی یا اندرون ملک پالیسی پر بحث کے دوران یا دہشت گردی پر بحث کے دوران مہنگائی پر اور لوڈ شیڈنگ پر بحث کے دوران پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی کثیر تعداد نے بحث میں حصہ لیا اور آپ وہ ڈیٹا شمار کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بحث میں پچاس ارکان نے ان تین پالیسیوں پر بحث کی جبکہ اپوزیشن کی طرف سے سو سے زیادہ ممبران وقفے وقفے سے تینوں پالیسیوں پر اظہار خیال کر کے گئے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سیشن کے دوران وزیر اعظم یا قائد ایوان نے کتنے دن یا کتنے گھنٹے ایوان میں شرکت کی کیا انہوں نے سوالوں کے جواب دیے اور اگر سوالوں کے جواب دیے تو وہ کون سے سوالات تھے جو اتنے امپارٹنٹ تھے کہ وزیر اعظم نے خود ان کو ڈیفینڈ کیا ان کے جوابات دیے یا وزیر اعظم نے پالیسی میٹرس پر کتنی بار اس سیشن کے دوران تقریر کی اسمبلی کی چار سالہ یا پانچ سالہ مدت کے دوران وزیر اعظم کتنے گھنٹے ایوان میں موجود رہے اور قائد حزب اختلاف کتنی دیر یا کتنے گھنٹے موجود رہے انہوں نے کس موضوع پر اظہار خیال کیا اور ساری چیزوں کی آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت اچھی رپورٹ بنا سکتے ہیں ایک تجزیاتی رپورٹ ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹ ایک انالیٹیکل رپورٹ ایک تحقیقاتی رپورٹ بنا سکتے ہیں اور یہ شخص وہی بنا سکتا ہے جس کو پارلیمنٹ کی ٹرمینالوجی پر عبور ہو پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط اور روایات کو سمجھتا ہو پارلیمنٹ کے اندر اس کے خصوصی ذرائع موجود ہوں اور ان سے وہ رابطے میں ہو پارلیمنٹ کے ریکارڈ تک اس کی رسائی ہو ان ساری چیزوں سے جب آپ شناسہ ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کی رپورٹنگ آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک کھیل لگتی ہے اور کھیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ پہلے کار چلانا سیکھتے ہیں یا گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے کبھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کبھی آپ گیئر کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی آپ کلچ کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن جب گاڑی چلانا آپ کو آ جاتی ہے آپ رش سے گزر رہے ہوں یا موٹر وے پر ہوں آپ ان انسٹرومنٹس کی طرف نہیں دیکھتے آپ کی نظر سڑک پر ہوتی ہے یا کبھی کبھار اسپیڈو میٹر پر ہوتی ہے اور خود بخود ہاتھ گیر بدل رہا ہوتا ہے اور ایکسیلیٹر اور کلچ پر پاؤں جا رہا ہوتا ہے اسی طرح رپورٹنگ کے فیلڈ میں خاص طور پر اس رپورٹنگ کے فیلڈ میں جس میں آپ کو مہارت حاصل ہو تو وہ آپ کو انجوائےمنٹ دیتی ہے پلئر دیتی ہے کیونکہ آپ جیسے ہی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوں گے آپ کے واقف کاروں کا ہجوم ہوگا جس دفتر میں جائیں گے آپ کو عزت مل رہی ہوگی اور وہاں آپ جو چیز مانگیں گے آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی وہ دیں گے اور خبر بھی دیں گے چائے بھی پلائیں گے بسکٹ بھی پیش کریں گے اور ڈیٹا بھی آپ کو دے دیں گے لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو پارلیمانی روایات کے مطابق ایک اچھے رپورٹر کے طور پر نہیں منوایا تو آپ اپنا تعارف ہی کراتے رہیں گے کہ میں فلاں اخبار کا نمائندہ ہوں فلاں چینل کا نمائندہ ہوں تو وہ آپ سے دور بھاگتے رہیں گے لیکن آپ وہ منزل اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ وہ تمام پہلوں کو مد نظر رکھیں جو ایک اچھے پارلیمانی رپورٹر بننے کے لیے ضروری ہیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ مستقبل میں ایک بہت اچھے پارلیمانی رپورٹر ہوں گے اس کے ساتھ ہی میں پارلیمنٹ کے ان لیکچرز کی رپورٹنگ کا سلسلہ ختم کرتا ہوں پارلیمنٹ کے ٹرمینالوجی ایک اچھے رپورٹر بننے کے خواص پارلیمانی روایات اور ان سب پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے آپ ان تمام لیکچرز کو بار بار دیکھیں اور اپنے نوٹس تیار کریں تاکہ امتحان میں بھی آپ کو کامیابی ہو اور جب یہ چیزیں آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کو اگر ایسی اپرچونٹی ملے جہاں وسائل اور ذرائع اور خبروں کے امبار پارلیمنٹ میں لگے ہوتے ہیں آپ ان سے اچھی خبریں ڈھونڈ کر لائیں گے اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ